شکار کے اجازت دے دی اور سمندر میں رہنے والوں کو خشکی کا شکار کرنے کی اجازت سے منع کیا معنی ایسے شکار بھی ہوتے وہ سمندر میں بھی مل سکتا ہے پرندے ہیں اب اتنے بڑے بڑے جاز ہوتے ہیں اس میں پرندہ کوئی آگے اڑتا ہوا پرندہ آ بیٹھ جائے تو کیا اس کو شکار کریں گے نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ شکار خشکی کا ہے اور سمندر کا شکار وہ سمندر کے مچھلی وغیرہ ہے لہذا وہ اس کے لیے جائز ہے اور خشکی کا شکار اس کے لیے جائز نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے وائد سنا دیا فوائد کے بعد کہ سیارے والوں مسافروں کے لیے اس میں فوائد ہے اور یہ ان کے ساتھ اللہ کی خصوصی مہربانی ہے اس سمندر کے اندر کئی واقعات آنے کا خطرہ ہوتا ہے یہ سمندر کے اندر طوفانوں میں غیر دیے جاتے ہیں پھر خشکی سے ان کی طرف کوئی جانے والا بھی نہیں ہوتا ہے کسی کو پتہ بھی اکثر نہیں ہوتا لیکن خشکی پر اس قسم کے واقعات بہت کم آتے ہیں کہ پورا جان پورا حملہ جو ہے وہ اس طرح ہو جائے بلکہ اس کے لیے اقدام زیادہ زیادہ پہنچتا ہے خشکی کے راستوں سے اور اکثر قافلے جو ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں جلدی پتہ چل جاتے ہیں کہ فلاں گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی ہے پنچر ہو گئی ہے جل گئی ہے اس طرح سے واقعات کا مدافعت جلدی ہو سکتا ہے اور ساتھ میں تقوے کا ذکر کیا ود اللہ تقویے کے بغیر معاملات درست نہیں ہوتے فرمایا کہ اس بات کو ذہن میں رکھو انہیں ہی تحسن کہ تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے جعل اللہ ہو اللہ تعالیٰ نے القامتا قابا کو البیتا گر الحراما حرمت والا قیاما قیام کیلئے لنہ سے لوگوں کے واسطے وشہر الحرام حرمت والے مینوں کو والہدیہ اور قربانی والقلائدہ اور پٹو والے جانور یہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے حرمت کی چیزیں مقرر کر دیئے اللہ کا ذرہ ہے اور حرمت کے مہنے جیسے کا ذکر اس کا پڑھ چکے ہیں اور قربانی ہے اور وہ جانور جس کے گلے میں پتہ ڈال دیتے ہیں بیت اللہ کے طرف اس کو ہانگ دیتے ہیں بطور نظر ان کا احترام کرنا ہے ذالک اللہ تعالی محمد اللہ یعلم محفظ سماوات و محفظ آرم یہ اس لیے ہے تاکہ تم جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ معنو ظم ان میں ہے وہ امن اللہ بک الرسین علی مور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کیوں بنایا یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے فرمایا اس لیے بنایا کہ اس سے اللہ کی ملکیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز میں قانون اس کا چلے گا یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ کام کرو یہ نہیں کرو ورنہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو چھوڑ دے تم تو باغی بن جاؤ گے تم تو یہ تصور ہی نہیں کرو گے کہ اس نظام کو کچھ چلانے والا ہے تو فرمائے کہ اس میں یہ فائدے ہیں اور دوسرا یہ کہ لوگ اس بات کو جان لے کہ اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ کا علم وسیع ہے زمین کے ہر شے میں جہاں کچھ بھی ہے یا علم ہو وہ اللہ اس کو جانتا ہے جان اللہ, اللہ تعالی سب سزا دینے والا ہے اللہ غفور اللہ تعالی بہت نہایت میں ریسٹ طریقے سے جان لو الرسول اللہ البلاغ رسول پر مگر پہنچانا ہے, اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو رسول کی ذمہ تو بات پہنچانا ہے بس فقط باقی جو کچھ تم کرتے ہو چاہے ظاہر کرو یا خفیہ اللہ فرماتے ہیں ان کو میں جانتا ہوں اور یہ بہت بڑی تمبی ہے ہم سب کو انسان کو چاہیے کہ اپنے ظاہر باطن کو برابر کر لے اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں میں ظاہر کو بھی جانتا ہوں باطن کو بھی جانتا ہوں خفیہ چیزوں کو بھی جانتا ہوں اور ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہوں اللہ خبیس فرما دیجیے نہیں ہے برابر ناپاک اگرچہ تاجب میں ڈالے ناپاک کی تعداد کی قلوار ہو لال رکھوم تاکہ تم تف رہو ہو جاؤ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے اب یہ مطلق ہے مطلق مشرق اور معاہدے برابر نہیں ہو سکتے متبع سنت اور بجتی برابر نہیں ہو سکتے حرام اور حلال برابر نہیں ہو سکتے کافر اور مسلمان برابر نہیں ہو سکتے آخرت کی نعمتیں دنیا کے عارضی چیزیں برابر نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں تو اس لیے فرمایا کہ خبیس ہے اگرچہ تعجب میں ڈالتے آپ کو خبیص کی کثرت ابھی آپ دیکھیں نا حرام کی کمائی اور حلال کی کمائی برابر نہیں ہو سکتی ہے پانچ ہزار اور بیس ہزار یہ برابر نہیں ہے اگرچہ تمہیں اس کی تعداد وہ کثرت میں ڈال دے یہ برابر نہیں ان میں برابری ہے ہی نہیں حلال حلال ہے حرام حرام ہے دونوں میں فرق ہے اللہ یا الباب تقویٰ وہ لوگ کر سکتے ہیں جن میں عقل ہو کہ وہ سوچتے ہیں غور فکر کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ اگر ہمیں نہیں چھوڑے گا تو ہم پکڑے جائیں اللہ کا خوف ان کی دلوں میں آتا ہے فرمایا کہ فلاح کے لئے نجات کے لئے ضروری ہے کہ انسان کے سینے میں عادل ہو عامال میں عادل ہو یا ایوہل لدینا مرحیمان والو لا تسألو مت پوچھو انشاء ان چیزوں کے بارے میں ان اگر ظاہر کیا جائیں تمہا لیت سوکم تو گزرے تم پر صحابہ کرام نے سوالات کیے اس پر اللہ تعالی نے حکم اتارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات مت پوچھو کہ اگر وہ سوالات تمہارے سامنے آ جائیں تو پھر تم پریشان ہو جاؤ گے تمہیں بہت بڑی پریشانی ہوگی جیسے کہ احادیث میں ہے صحابہ نے پوچھا ایک صاحب پوچھتا ہے من ابھی میرے والد کون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں اینا, آنا و اینا میرے والد کہاں ہیں نبی نے فرمایا جانم میں ہے کیونکہ جہالت اور کفر میں مر گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانم کے واحد ان کو بتا دی یہ اس قسم کے سوالات اب اگر کسی کا بھی سوال ہو نبی کے موجودگی میں اب وہ کہتے میرا والد کون ہے اگر ماں نے خیانت کی ہے ظاہر میں معاشرے میں ایک انسان ہے وہ کہتے یہ میرا والد ہے لیکن اس کو یہ تو معلوم نہیں ہے نا کہ اس کے ماں نے اگر خیانت کی ہے اور یہ ولد النا ہے وہی کے جی ذریعے سے بتایا جائے کہ اس کا یہ والد نہیں بلکہ اس کا والد تو فلاں ہے اس کے ماں نے زنا کیا ہے تو یہ اس سوال کرنے والے کے لیے کتنی جلت کے بات ہوگی تو شریعت نے منع کیا کہ ایسے سوالات مت کرو کہ اگر ان سوالات کی حقیقت کو تمہارے اوپر کھول دیا جائے تو تسو حکم تمہیں وہ بہت برا لگیں گے لہذا ایسے سوالات سے گریز کرو شریعت نے سوالات کرنے کا طریقہ بتایا کہ شرعی طریقہ اختیار کرو یہ سوالات جب شروع ہو گئے ایک سادی نے جب سوال کیا اے نہ ابھی میرے باپ کا ہے فرما فرنار آگ میں ہے وہ بہت پریشان ہو گئے نبی علیہ السلام کے چہرے سے جب پلٹ کر جا رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے آواز دیا کہ اس کو واپس بلاؤ واپس آیا تو کہا ابھی ابو کا فننار میرا والد بھی ہیں تیرے والد بھی ہیں دونوں جانب میں ہیں تب جا کر کے اس کو ازمان ہو گیا کہ جب اللہ کی نبی والد کے ساتھ یہ معاملہ ہے جہالت میں جب فوت ہو گئے ہیں جانب میں گئے تو ایک صحابی کا باپ اگر گیا تو اس میں پھر مسئلہ نہیں ہے اس کا اطمینان ہو گیا میری وہ کہاں ہے کے کے سادہ لوگ دیہاتی لوگ ان کے سوالات پھر عجیب ہوتے تو اللہ نے منع کیا ایسے سوالات مت کرو جیسے کہ ایک عزیز میں آیا نا بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے حج کا اعلان کیا کہ حج فرض ہے تو ایک صحابی نے کہا عامن یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا بعد میں کہا اگر میں کہہ دیتا نام ہاں ہر سال فرض ہے تو پھر مسلمانوں کو بہت تکلیف ہو جاتی آپ کے سوال سے اور فرمایا کہ وہ مسلمان جس کے سوال کرنے کی وجہ سے مسلمانوں پر کوئی مشکل آ جائے وہ مسلمان مسلمانوں کے لیے اچھا تو نہیں ہے نا اس لیے کہ ان کے سوال کی وجہ سے مسلمانوں پر ایک مشکل آئی کوئی چیز کو فرض کیا گیا یا ان کے اوپر اس عبادت کو لاگو کیا گیا تو یہ بہت مسئلہ ہو جائے گا اس لیے فرمایا کہ ایسے سوالات سے اجتناب کروسلوانہ اگر تم سوال کرو اس کے بارے میں ہی نہیں ہو نظر قرآن و تب جب نازل کیا جا رہا ہوں قرآن کو تو ظاہر کیا جائے تمہارے لیے بھائی قرآن کریم کا نزول جاری ہے نا ابھی اگر نزول کے دوران میں تم یہ سوالات کرتے ہو اور اس کا حکم نازل ہو جائے کہ ہاں ہر سال فرض ہے پھر کیا کرو گے یا اگر اللہ اس نزول کے دوران تم میں سے کسی کی ماں نے خانت کی ہے اور اللہ بتا دے کہ اس کا باپ یہ نہیں پلا پھر کیا کرو گے اب تو نزول جاری ہے لہذا اس سے روک جاؤ واللہ غفور حلیم اللہ بہت بخشنے والا نہایت بردار ہے اللہ رب العالمین نے اس قسم کے سوالات سے منع فرمایا اس سے آپ نے آپ کو بچاؤ اس میں تمہارے نقصان ہے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے قد یقنن یقنن پوچھا تھا قومن ایک قومن نے اس قسم کے سوالات کے بارے میں من قبل سے پہلے تم باس بہ ہاں کافرین پھر ہو گئے اس کا انکار کرنے والے اس قسم کے سوالات پہلے لوگ پوچھ رہے تھے تو آخر کار پھر اپنے اس سوال پر نادم ہو گئے تھے کہ ہم نے یہ سوال کیوں کیا کیونکہ جوابات تو امبیا اسرات پر آ جاتے ہیں اللہ نے کسی چیز کو حرام کر دیا حلال کر دیا پھر وہ کیا کریں گے یہاں پر اللہ سبحانہ ہو تعالی نے فرمایا کہ اس قسم کے سوالات سے اجتناب کر لو تم سے پہلے مختلف قسم کے سوالات لوگوں نے کیے تھے اور پھر اپنے سوالات پر نادر بھی ہو گئے تھے بہ ب بھی کیا تھا پر عمل نہیں کیا تھا ماں جا رہ اللہ ہو نہیں مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے بحیرت وسیرتن ولا حام بحیرہ صاحبہ وسیرا اور حاما کو وَلَكِنَّ الَّذِنَا لِكِنْ بَوْنُوا قَفَرُوا جِنُونَ اِلْقُفَرْ کیا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبِ بانتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ وَأَفْتَرُهُمْ لَا قِدُونَ اور ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتے ہیں یہ مشرقین کے وہ نظرانے ہیں جو جانوروں کے کانوں میں چھیرہ لگا کر یا ان کی پیٹ کو اپنے اوپر سواری کیلئے حرام قرار دے کر یا ان کے تنوں کی دودھ کو اپنے لیے حرام قرار دے کر غیر اللہ کے نام پر منسوخ کرتے تھے تو یہ مشرقین کا طریقہ تھا فرمایا کہ ماں جا نہیں مخرد اللہ تعالی علم بحیر بحیرن بحیرہ بحیرہ کیا ہے وہ جانور جو بیماری سے شفایاب ہونے کی صورت میں وہ بطور نظر کسی بت بابا شاشاہ کے نام پر نظر کر لیتے تھے اس کے کان میں چیرا لگا لیتے بطور نشان کہ یہ ہم نے نظر مانا ہے اس لیے کوئی بندہ بیماری سے شفایاب ہو گیا یا کوئی مشکل آئی تھی مشکل سے اللہ نے جان چھوڑایا تو اپنے کسی بت کے نام پر اس کو منسوخ کر لیتے اور ان کو کہتے یہ بحیرہ ہے والا صاحب اور نہ صاحبہ صاحبہ یہ بھی ان کے اسی قسم کے جانور کا نام رکھتے تھے صاحبہ کہ انہوں نے بدھ کے نام پر ان کو منسوخ کر دیا ہے ایک بکری نے بچے جنے ہیں چھ بچے جن لیے ہیں سات تو بچہ اگر آ گیا ہے اس کو کسی بدھ کے نام پر منسوخ کر دیا ہے اس طرح وسیلے کے بارے میں ان کے یہ آکرہ تھا کہ دس بچے جس نے جن لیے ہیں پیدر پہ اب یا تو ان کو یا ان کے بچے کو کسی مزار کسی بھ کے نام پر منسوخ کر لیتے کہ جناب یہ اب عام لوگوں کے استعمال کا نہیں ہوگا اس کے دودھ جو ہے یا اگر وہ کٹ جائے اس کو ضبط کیا جائے اس کا گوشت وہ صرف اس کے بابا کے اور بتوں کے مجاور کائیں گے اس کے دودھ وہ استعمال کریں گے عام لوگ نہیں استعمال کریں گے اس طرح ہم ہے ہم ہام اس کنٹ کو وہ کہتے تھے کہ جس کے نطفے سے پانچ یا دس بچے پیدا ہو جاتے ہیں یعنی ایک عمر رسیدہ ہو جانے کے بعد اب ان کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اب ان سے ہم سواری کا کام نہیں لیں گے اور کسی بدھ کے نام پر مزار کے نام پر غیر اللہ کے نام پر اس کو منسوخ کر لیتے اور عام لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے اللہ فرماتے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے مقرر دی نہیں ہے بلکہ یہ تو انہوں نے اپنے طرف سے خود بنائے ہوئے ہیں یہ خود بنایا ہوا ان کا شریعت ہے الی انہوں نے جو مقرر کیے ہیں ان کے نام پر یہ ان کے نام لیتے ہیں یہ اللہ رب العالمین نے ان کی نفک کر دی کہ یہ اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے یہ انہوں نے اپنے طرف سے بنائے ہوئے ہیں یہ مشرقین جو عرب کے مشرقین تھے ان میں یہ بیماری پہلے سے چلے نہیں آ رہی تھی بلکہ جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے نا کہ عمر بنے لوہائی بنے کمہاں اس نے یہ شرک جو لایا تھا اپنے دور میں کیونکہ وہ اپنے دور میں بیت اللہ کا متولی تھا تو اس نے یہ بیماری منتقل کی دی کہاں سے شام کے علاقے سے شام کے علاقے سے یہ آقیدہ اس نے لیا تھا جس نے امر بن لوح بن بن بن کما اس نے یہ بیماری یہ شرک کی بیماری خزا قبیلے کے آدمی خزا قبیلے کا بیت اللہ کا متولید ہے یہ تو شام کے علاقے سے انہوں نے عرب لوگوں کے اندر یہ رسم بحیرہ سیبہ وغیرہ کا منتقل کیا تھا حالانکہ اس وقت تک یہ بیماری وہاں نہیں تھی اور جیسے کہ صحیح بخاری کے حدیث میں ہے میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا جانم میں کہ وہ جہنم کے اندر سخت سزا اٹھا رہا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سخت سزا مقرر کیا ہے اس لیے کہ شرک کا موجد تنا وہ اللہ نے رشرق کو کافر پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ اختراق ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتے ہیں یہ دلیل ہے نا کہ مشرقین کی اکثریت عقل نہیں رکھتے جو عمل وہ کرتے ہیں ان کی حقیقت کو بھی نہیں جانتے وہ تو یہاں پر اللہ سبحان و تعالی نے فرمایا کہ یہ ان کے رسم ہے یہ ان کا رواج ہے یہ دین نہیں ہے یہ شریعت نہیں ہے بلکہ اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں یہ فرمایا جب کہا جائے ان سے کہ آؤ چیز کی طرف جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے جانتے ہو شا دن اور نم و ہدایت یافتہ ہو بہت سارے علماء نے تقلید کا رد کیا ہے کہ یہ لوگوں کی بیماری تھی کہ وہ حق کے مقابلے میں آبا و اجدا کی تقلید کو پیش کرتے تھے ایک طرف اللہ کی وہی دوسری طرف وہ کہتے ہیں ہم تو وہی کریں گے جو ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے آج بھی معاشرے میں یہ مرض ہے نا کہ آپ کہوں قرآن میں عزیز میں ہے وہ آگے سے قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اپنی باتیں پیش کرتے ہیں یہی وہ عقیدہ ہے جو مشرقین سے منتقل ہوا ہے ان کا بھی یہ کہنا تھا حسب ناما کافی ہے ہمارے لیے وہ جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے اللہ فرماتے اگرچہ <تصفح> ان کے وہ بڑے نہ تو جانتے تھے نہ ہدایت پرتے تب بھی یہ کہیں گے کہ ہم وہی کچھ کریں گے جن پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے پھر اللہ سبحانہ نے دعوت دینے والوں کیری لی تم دعوت دو دین کا کام کرو جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ تم پورا کرو اللہ تعالیٰ تم پر وہ بوجھ نہیں ڈالے گا جس کے اٹھانے کی تم طاقت نہیں رکھتے ہو فرمایا کیا ہے وہ تمہارے اوپر اپنے جانوں کی ذمہ داری ہے ذرا نہیں پہنچائے گا تمہیں مندللہ جو گمراہ ہوگا اضاحت دیتم جب تم ہدایت پر ہو اللہ کے طرف تمہارا پلٹنا ہے جمعین سب کے سب فَيُنَبِّهُكُمْ فَسْوَوْتُمِ خَبَرْ دَيْغَا بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو تم عمل کرتے ہو اس کے بارے میں جیسے کے علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیات دو معنوں کے اعتبار سے ہیں اے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہر آدمی کا اپنا اپنا قبر ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیماری عام ہے ہر آدمی کا اپنا خبر ہے تم اپنے ہدایت کے کام کو سنبھالو جو لوگ گمرہی پر چلتے چلنے دو اس کا یہ معنی نہیں ہے معنی یہ کہ اس صورت میں لوگوں کے مضر اعمال تمہیں نقصان نہیں دیں گے جب تم خود دعوت کا کام کرو گے برائی سے منع کرو گے اچائی کا حکم دو گے ایسے صورت میں تم اپنے آپ کو بچا لو گے لیکن اگر کوئی شخص دعوت کا کام نہیں کرتا ہے تو عید و سنت کو بیان نہیں کرتا ہے تو یہ بات پھر غلط ہے کہ اس کو معاشرے کے برائیوں کا جو گناہ ہے اس میں وہ شریک نہیں ہوگا کیوں شریعت نے تین طریقے بتائے ہیں نا بن رہا من, من کو من کرن فل یغیر و بیدی ہاتھ سے تبدیل کرو گنا کو فعلمسانی زبان سے منع کرو علم استدف ابھی بھی اگر یہ بھی نہیں دل سے برا جانو تو ظاہر بات ہے برائیوں میں تو انسان بیٹھتا نہیں ہے نا برائیوں کو تو چھوڑ کر وہاں سے بندہ چلا جاتے ہیں اس معاشرے سے الگ ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے مجالس سے الگ ہو جاتے ہیں جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر تم ایسے مجلس میں بیٹھو گے تو تم بھی اس مجلس میں گناہ میں برابر کشمان ہو جاؤ گے لا تک اور ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا جب تک کہ وہ گناہ کے باتوں کو چھوڑ کر اور دوسرے دین کے باتوں میں شامل نہیں ہوں گے تو آپ چھوٹا کیا اپوزیشن دے گیا اللہ کے نبی کی وہ حدیث جس کے اندر یہ بھی نہ ہو برائی کو بھی نہیں برا سمجھتے ہیں تو پھر رائے کے دانے کے برابر بھی ان میں ایمان باقی نہیں ہے ایمان سے پھر خالی ہے یہاں پر فرمایا کہ جب تم خود اپنے آپ کو بچاؤ گے مانا دین کا دعوت دو گے خود عمل کرو گے تو پھر پھر وہ تمہیں ذرا نہیں دے سکتا ہے اور پھر اللہ کے پاس جانا ہے وہ تمہیں تمہارے اعمال کا اطلاع خبر دے گا یادینہ منوان ملو شہادت و بہن تم شہادت دینا ہے تمہارے درمیان ایک دوسرے کے اوپر ازاحد اور الموت جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی کو موت ہو حین اس وقت جب وہ وصیت کرے یعنی موت وقت اس نانے دو آدمیوں کو زواد لے من جو تم میں سے صاحب عادل ہو او اخارا نے او آخرانے یا دو من غیر تمہارے ماں سوا وا معنی پہلے تو یہ ہے کہ مسلمان ہو من تم میں سے ہو لیکن اگر مسلمان شہادت کے لیے موجود نہیں ہے تو پھر تمہارے ماں سے با یہ وہ صورت ہے جب انسان سفر میں ہے حالت سفر میں وہ کچھ موت کے بیماریوں سے دوچار ہو گیا اب اس کو احساس ہو گیا کہ ہو سکتا ہے اس بیماری میں میں مر جاؤں اس شریعت نے یہ ہمیں طریقہ بتایا کہ تم اگر کچھ وسیعت کرنا چاہتے ہو سفر میں سامان ہے تمہارے پاس اب تم وصیت کرنا چاہتے ہو سکتے روح نکل جائے لاکھوں کروڑوں روپے کا سامان پاس ہے کیا بنے گا وسیعت کرو مسلمان دو آدمی ڈھونڈو بھائی میں آپ کو وصیت کرتا ہوں میں بیمار ہو جاؤ اگر مسلمان نہیں ہے غیر تمہارے ماں کوئی ہے تو اس وقت ان کو وصیت کرنے کی اجازت شریعت نے دے دی اب اس میں فرمایا ان تم ضرور اگر تم سفر کر رہے ہو زمین میں فاسابت مصیبت بس پہنچ جائے تم میں سے کسی کو موت کی مصیبت موت کی مصیبت تمہیں پہنچ گئی ہے اب کیا ہوگی اب یہ سلسلہ ہو سکتا ہے جیسے کہ عیسایات کو سمجھنے سے پہلے اس واقعہ پر انسان نظر ڈالے جو عیسایات کے شانی نزول کا سبب یعنی شانی نزول بنا ہے وہ وہ سبب بنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سفر پر جانے والے صحابہ میں سے ایک صحابی کا واقعہ پیش آیا کہ وہ سفر پر ہیں اور حالات سفر میں اس پر موت واقعہ ہوتا ہے موت واقعہ ہے انہوں نے سورت میں اس نے وسیعت نامہ لکھا ایک خط کی صورت میں اور جو اس کے پاس سامان تھا اس سامان میں تیلی کے اندر سامان میں رکھ دیا اور اپنی وسیعت میں وہ لکھ دیا تھا کہ میرے اس سامان میں جو میں ان لوگوں کو حوالے کر رہا ہوں یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے اس میں ایک چاندی کا برتن ہے اور اس برتن پر جو ریوٹ لگے ہوئے ہیں کل وہ سونے کے ہیں تو اس سامان میں وہ بھی ہے اور یہ اس کے بعد اسی سفر میں موت واقع ہوتا ہے اس کو جس کا نام عزیز میں آیا ہے بدیل بن اے ورقا بدیل بن ورقا واقعہ اس کا ہے اور اس کو جن کو حوالے کیا ہے اس کا نام تمیمی داری اور عادی بن بداسرا ایک تمیمی داری دوسرا عادی بن بداسرا با ل لدا سین را اور چھوٹے ہاں کے ساتھ ایک تو ہے نا سفر کرنے والا جو وصیت کر رہا ہے اس کا نام ہے بدیل بن ورقا جو چشمے ہاں قبیلے کی طرف منسوب ہے اور جن کو وصیت کر رہا ہے, کا کا ہے تمیم اداری دوسرے کا نام ہے ادیب بن بداسرہ اب یہ جو ادیب بن بداسرہ ہیں اور تمیم اداری ہے اس وقت یہ نسارا میں تھے عیسائی کے اور یہ بدیل بن ورقا سہمی یہ مسلمان تھے صحابی رسول تھے اب انہوں نے بدیل نے جو خط لکھا تھا وہ سامان کے اندر رکھ دیا تھا اور انہوں نے کیا کیا یہ جب دونوں آئے تو انہوں نے اس کے سامان کا وہ تیلا ان کے رشتہ داروں کے حوالے کیا لیکن وہ جو تیلی کے اندر چاندی کا پیالہ تھا وہ پیالہ ان میں سے انہوں نے نکالا تھا ان دونوں نے تمیم نے اور آدیبی نے بداسرا نے وہ پیالہ اس میں سے چوری کر لیا تھا یہ معلوم ہوتا نا کہ یہ تو میں مسلمان ہو گئے چوریوں سے باز آئے معلوم ہوا کہ یہ لسو رہا کہ پہلے سے چور ہے تو وہ پیالہ چوری کر کے انہوں نے کیا کیا مکے میں بیچا اس کو مکے میں اس کو بیچا چوری چھپے جب رشتہ داروں نے وہ سامان لیا دیکھا کہ اس میں باقی سامان تو ہے لیکن پرچے کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اس میں چاندی کا پیالہ بھی ہے وہ پیالہ اس میں نہیں ہے انہوں نے ان کے اوپر دعوی کر لیا بھائی ہمارا جو سامان تم نے لایا ہے اس سامان میں تو ایک چیز نہیں ہے بدے بن نہیں ورقا نے اس کے اندر ایک پرچے دکھا تھا اگر ان کو پرچے کا ہی لما تو یہ کھول لیتے نا اسے کو چھیر پار کے رکھ لیتے ہیں لیکن پرچے کے اندر جو کچھ اس نے لکھا تھا اس پرچے کا علم ان کو نہیں تھا وہ پرچہ انہوں نے خفیہ طور پر اندر سامان کے اندر رکھ دیا تھا اور جب انہوں نے گھر والوں نے سامان کھولا اس میں سے پرچہ نکل آیا وہ تو تمیداری کو نہیں پتا تھا ورنہ چھوڑ آدمی تو پھر نے قدموں کے نشان مٹاتے ہیں نا یہاں نشان رہ گیا اس کیس کے اندر یہ فیصلہ پھر آیا سامنے تو اللہ رب العالمین نے تاریخ نے ایک ہزار روپے کا وہ پیالہ مکے میں بیچا تھا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو درمیان میں شہادت کے لیے مانا مسلمان نہیں مل رہے کافروں کو وسیع کرو جب یہ واقعہ ہوگا تو کب ان انتم تم ذرب تم فی جب تم سفر کرو زمین میں یہ ہوتا ہے نا کہ مشکل میں انسان پر اللہ تعالی حکم تبدیل کر لیتے ہیں غیر مسلم کی شہادت کو لے لو لوت کو مصیبت الموت جب پہنچ جائے تمہیں مصیبت موت کے سو نہ ہوا تو روک لو ان دونوں کو ممباد سولاد نماز کے بعد اب ان کو حکم دیا کہ بھائی تم نماز کے بعد قسمیں اٹھاؤ اور نماز سے بھی مراد یا علما نے لکھا ہے اور عزیزی بھی ثابت ہے اس سولا آسر کیونکہ عصر کی نماز کے بعد جھٹا قسم اٹھانا وہ زیادہ گنا کا حقدار ہوتا ہے بندہ عصر کی نماز کے بعد فیوک سمان ہے بس وہ قسمے کا ہے بلا تم اگر کے شک ہو کون قسمے کائے جن کے شہادت کے ذمہ داری ہے وہ کیا کہیں گے اپنے قسموں میں لا نشتری بھی یہ سمن نہیں لیتے ہیں ہم اس کے ساتھ یہ جو ہم قسمے کا ہیں یہ قسموں کے ساتھ ہم نہیں لیتے ہیں کیا نہیں لیتے دنیا مال ولو و نظاکربا اگرچہ ہو وہ رشتہ دار ولا نک نہیں ہم چپ پاتے ہیں شہادت اللہ اللہ کی گواہی کو انسمین یقینا ہوں گے اس وقت ہم گناگار ہم گناگاروں میں شمار ہو جائیں گے اگر یہ رشتہ دار بھی ہیں تو تب بھی قسمے کائیں گے غیر رشتہ دار ہے تب بھی کائیں گے اور قسموں میں یہ الفاظ کہیں گے ف ان اور اگر ہو جائے اطلاح اعلی انقہ اس بات پر کہ وہ دونوں مرتکب ہو گئے ہیں اس من منگنا کے فعا خرانے اور کھڑے ہوں گے مقام و ماحول کی جگہ پر مڈل لدینا ان لوگوں میں سے استحق کا نے جنہوں نے حق تلپی کی ہو پہلے دو لوگوں میں سے فجک سما نے کہیں گے یہ دونوں بل اللہ کے ساتھ ل شہاد ہمارے گوائی احق کو زیادہ حق رکھتی ہے گواہی سے ہمارے گواہی زیادہ سچائی پر بنا ہے وہ ماہنا اور نہیں جاتی کی ہے ہم نے انا اس وقت ہم میں ظالموں میں سے پرما اگر یہ جو پہلے تو گواہ ہے جن کو وصیت کی گئی ہے ان کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے وسیعت کے اندر گناہ کا ارتقاب کیا ہے مانا جرم کیا ہے تو پھر کیا ہوگا پھر اور مزید دو آدمیوں کو رشتہ داروں میں سے کڑا کرنا پڑے گا اور وہ اس بات کے قسمے اٹھائیں گے کہ یہ جو پہلے قسم کھانے والے ہیں انہوں نے زیادتی کی ہے انہوں نے حق تلفی کی ہے ان کا قسم درست نہیں ہے اس کے اندر کزم موجود ہے اور یہ لفظ مانا رکھتے ہیں نا صورت کاف کے اندر یہ مانا موجود ہے اس من اگر خبر دی جائے اطلاع ہو جائے کہ ان دونوں نے جو شہادت دی ہے یہ گنا کے مستحق ہو گئے ہیں مانا انہوں نے جو گواہی دی ہے یہ گواہی درست نہیں ہے تو پھر اس وقت یہ دو بندے اور گواہی کے لیے کڑے ہوں گے اور یہ یہ گواہی دیں گے کہ ہمارے گواہی سچائی پر بنا ہے اگر ہم نے کوئی ظلم زیادتی کی تو ہم ظالم ہو جائیں گے اور ذالک ذال یہ بہت قریب ہے تو شہادا کہ وہ دے شہادت کو اعلیٰ وجہ صحیح اور ٹھیک طریقے پر او جخاف یا بار ڈر جائے انتردان کہ رد کی جائے گی ان کے قسمے بعدوں ایم کے مانا یہ کہ جو پہلے والے دو بندے قسمے کا رہے ہیں شہادت دے رہے ہیں ان کو جب اس بات کا خوف رہے گا کہ ہو سکتے ہمارے قسموں کو رد کیا جائے ہمارے بعد دو اور بھی ان کے رشتے دار قسمے کا سکتے اگر ہم نے قسمیں غلط کھائی تو پھر وہ گوائی صحیح دیں گے مانا ان کے بعد ان کے رشتہ داروں کے گواہی کا گنجائش باقی رہے گا تو پہلے والے جو دو گواہ ہیں وہ پیچھے والے گواہوں کے شہادت کے خوف سے صحیح شہادت دے سکیں گے. تو اس لیے فرمایا وقت اللہ ڈر اللہ ڈر اللہ تعالیٰ سے ہدایت دیتے اللہ تعالیٰ فاس قوم کو فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ اللہ کے ڈر سے تمام معاملات سدھر جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف کے بغیر کوئی معاملہ کا نہیں ہے یوم جمع کرے گا اللہ تعالی رسولوں کو کیا جواب دیے گئے ہو تم لَا علم لنا نہیں ہے ہم علم ان ہی خوب جاننے والا ہے غیبوں کا قیامت کے دن کو یاد کرو کہ جب اللہ رب العالمین تمام نبیوں کو جمع کرے گا اور نبیوں سے اللہ تعالی پوچھے گا ماں داؤ جب تم, تم تم کیا جواب دیے گئے ہو مارا تمہاری امتوں نے کہاں تک تمہاری بات مانی ہے اور کہاں تک نا فرمانی کی ہے اللہ رب العالمین کو تو معلوم ہے کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے کس نے مانی ہے کس نے نہیں مانی لیکن عدالت عالیہ میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے انبیاء سے بھی پوچھنا ہے امتوں سے بھی پوچھنا ہے علماء بھی آئیں گے شہدا بھی آئیں گے جواب دیں گے انبیاء بیا لا علمانا یہ علم غیب کی تمام نبیوں سے نفی ہے کہ وہ کہیں گے لا علمانا ہمیں کوئی علم نہیں ہے کس نے ہمارے بات مانی کس نے نہیں مانی اس میں دو بات ہے نا ایک یہ کہ اگر کسی نے ظاہر میں ہمارے بات مانی بھی ہے تو ہمیں ان کی دلوں کا ایمان تو معلوم نہیں ہے کہ دل میں ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہے بس ہمیں معلوم نہیں ہے ظاہر میں جس نے مانی ہے دل میں نہیں مانی دوسرا یہ کہ امبیال سلاد والسلام دنیا سے چلے گئے ان کے قدم پر پیچھے چلنے والے کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں ہمارے نبی کی کتنے امتی ہے صحابہ کے بعد جنہوں نے مان لایا یہ دلیل ہے ہمارے نبی کو اپنی امت کا نہیں بر جو لوگ کہتے ہیں نا مکان عما یا کن کا علم ہے سب جٹے ہیں ہمارے نبی بھی یہ کہیں گے لا علم اللہ جب فرمائے اللہ تعالیٰ نے یا عیشا یہاں قیامت کے بارے میں علم ہے مانا از یقور اللہ جب اللہ فرمائے گا یا سب پہلے اللہ تعالی نے رد کیا اب ان کی عبودیت ثابت کر رہے اور ان کی نفع نقصان کا رد کہ تم پر تو میرے نعمتیں ہیں نا تم میرے نعمتوں میں جو کچھ کر رہے تھے کر چکے ہو میرے نعمتوں کے بغیر کوئی بھی چیز تمہارے پاس اپنے اختیاری نہیں تھی ہدایت تو کبھی روحل قدس جب میں نے تجھے قوت دی تھی روح القدس کے ساتھ جبریل کے ساتھ تو کل منا کلام کرتے تھے آپ لوگوں سے فلم گود میں اور بڑے عمر میں پختہ عمر میں وحید عالم تو کتاب جب تعلیم دی ہم نے تم کتاب کا وحکم جب بناتے تھے آپ مٹی سے پرندہ میرے حکم سے تندرست کرتے تھے آپ اکما کو پیدائشی نابینا نہ السلام کے پاس اپنا کوئی قوت اور طاقت ہے فرمائے نہیں وعد تو خرج المحتا جب نکال رہے تھے آپ مردوں کو بھی اس نے میرے حکم سے تو بنی اسراہی جب روک دیا ہم نے بنی اسر کو آن کا تجھ سے جب تجھ پر وہ حملہ اور ہو گئے تجھے قتل کرنے کے درپے تھے ہم نے ان کو روکا تھا اس ہوں جب آئے ان کے پاس واضح دلیلوں کے ساتھ فقال اللہ ان لوگوں نے کفرو جنہوں نے کفر کیا تھا میں ان میں سے ان ہاتھ آ نہیں ہے اللہ صحرم کلا جادو ہے فرمائے یہ باتیں اللہ تعالی عیسا علیہ السلام کو یاد دلاتا ہے میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا تھا یہ احسان کیا تھا یہ میرے طرف سے موجزہ یہ معجزہ یہ موجزہ ان کو یاد دلا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں اے اللہ یہ سب کچھ تیرے جانب سے اختیارات وہی دکھے تو جب میں نے الہام کیا الحواری کو انعاموبی ہو بے رسوری مجھ پر میرے رسول پر ایمان لے آؤ کالو منا وطب انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے گوا رہو کہ ہم تابداروں میں سے ہیں اسمال الحواریون جب کہا حواریون یا عیس ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم حل یستتیو رب کا کیا طاقت رکھتا ہے تیر رب ایون الزلہ نازل کریں علینا ہم پر مائدتا من السما دسترخوان اسمان سے فعلا فرمائے عیسیٰ علیہ السلام نے افتق اللہ تعالی سے ان گن مومنین اگر ہو تم مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیصال سلاۃ والسلام پر احسانات کا ذکر درمیان میں بعض جملہ معترزہ کے طور پر قوم کے جانب سے سوالات کہ تو طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر اپنے رب سے دستخوان کو نازل کرا دے یہ مانا نہیں کہ گویا ان کا ایمان نہیں تھا کہ وہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے اگر یہ ایمان نہیں ہوگا پھر تو وہ ان کے ہماری کیسے بن جائے نہیں وہ چاہتے تھے کہ ایمان کے تسکین ہو جائے دل کی تسکین ہو جائے اللہ کی طرف سے ایک نعمت اتر آئے نبی اپنا معجزہ دکھا دے ہمارے ایمان کو تقویت مل جائے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا نقل بھی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ اگر تم ایمان والے ہو جو تمہارا دعویٰ ہے انہوں نے جواب میں کہا ہم چاہتے ہیں مطمئن ہو جائے ہمارے دل و نلما اور ہم جان لے اندنا کہا وہ سچا ہے جو تو کہتا ہے وہ سچ ہے وہ نہ کو ہو جائے ہم اس پر گواہوں میں سے ہماری یہ چاہتے ہیں. ہم اس پر آئندہ نسلوں کے لیے گواہی بھی دیں گے اور ہمارا ایمان بھی قوی ہو جائے گا ہمارے دلوں میں اطمینان بھی ہو جائے گا یہ مقصود ہے کالا فرمائے علیہ السلام نے قالا کالا ابن سب عیسی ابن مریم نے اللہم رب بنائے ہمارے رب یہ ہے وہ سیدھا اللہ کو اللہ کا نام پیش کرنا وہ سیدھا جس کو شریعت نے تکون لنا کہ کہا ہمارے لیے عید لے اولنا ہمارے اگلو پچھلو کے لیے وہ نشانی ہو تیرے طرف سے میرے لیے ایک بھی ہو نشانی اور رزق دے ہم کو یقین تو بہتر رزق دینے والا ہے اللہ سے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا جب دیکھا کہ یہ لوگ میرے ذات پر ایمان لانے والے ان کا سوال عنادی نہیں ہے بلکہ اعتقادی طور پر وہ اپنے ایمان کی پختگی چاہتے ہیں تو اللہ سے دعا مانگی اللہ نے دعا کی قبولیت میں کچھ باتیں بتائی قال اللہ فرمائے اللہ تعالیٰ نے میں نازل کروں گا تم پر نہیںابا کسی اور کو جان والوں میں اللہ رب المین نے فرمایا میں ٹھیک ہے کرتا ہوں لیکن اگر کسی نے اس میں خیالت کی معاہدہ آئے گا پیار کھانا آئے گا آسمان سے اس پر کانا لگا ہوا ہوگا کھا لینا اس میں سے لیکن چوری نہیں کرنا ہے چھپانا نہیں ہے دوسرے ٹائم کے لیے خوف زدہ نہیں ہونا ہے اگر خیانت کرو گے کہ ہو سکتا ہے شام کو کانا نہ آئے چلو کچھ شام کے لیے چھپا کے رکھ لو یہ خیانت ہو جائے گا تو خیانت کرو گے تو پھر نقصان ہوگا اور جیسا کہ روایت میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل اس میں خیانت نہ کرتے تو گوشت کے اندر بدبو کا جو پہلو ہے یہ نہ ہوتا لیکن ان کے خیرت کی وجہ سے یہ پہلو اس میں آ گیا خیرت کر لیا انہوں نے آخر کار چھپایا کانا چھپانے کے بعد ان کو نقصان ہو گیا وہ نقصان مستقل جاری رہا اللہ کی حکمت سے تو انہوں نے کیا کیا اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا ان کو عذاب دوں گا اللہ ہوں جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے اَنتَ من دون اللہ کیا تو نہیں کہا تھا لوگوں سے مجھے پکڑ لو وہ میرے ماں کو اللہ نے دو ماں بو مند اللہ, اللہ کے ماں سے اللہ کو چھوڑ کر ہم دونوں کو اللہ بناؤ تو نے کہا تھا حالانکہ اللہ کو پتا ہے لیکن یہ کلام اللہ رب العالمین کا اتنا سخت وعید ہے تاکہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوچ رکھنے والے وہ جان لے کہ وہ تو آبد بندہ ہے وہ تو اللہ رب العالمین کے اس کلام کے ذریعے سے جو اپنا جواب دے رہا ہے اپنے ذات سے علم غیب کی نفی بھی کر رہا ہے کہ میں نے تو اپنے لوگوں کو صرف تیرے بندگی کا حکم دیا تھا مجھے کیا معلوم میں نے کب کہا ہے جواب دیتا ہے فعلا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحانہ پاک ہے تو ما یکونو لی نہیں ہے جائز میری لی ان اقولا یہ کہ میں کہوں ما بوجو صلی بھی حق ما لسلی بھی حق جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے جس کا مجھے کوئی بولنے کا حق ہی نہیں کیونکہ میں الہ کا ہوں نہ میرے ماں الہ ہیں انکن تکلتو اگر میں نے کہی ہے وہ بات فقدہ لیمتہو یقناً تو جانتا ہے اس کو طاہر ما فی تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے بلا اعلم ما اور میں نہیں جانتا ہوں جو تیرے نفس میں ہے ان کان اللہ مول غیوب یقینا تو ہے خوب جاننے والا ہے غیوب کا غیوب کا جاننا وہ تیرے قوت اور طاقت میں ہے اور کسی کو کیا مالو مثال السلام نے اپنے ذات سے علم غیب کی, نفی کی اللہ کے لیے نفس کا ذکر پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اللہ کی صفات میں سے ہیں جیسے اس کے ساتھ اس کے شان کے ساتھ لائے اور نفی فکر دیے عیسی علیہ السلام نے اپنے اور اپنے والدہ کی طرف سے کہ ہم نے کسی کو نہیں کہا جا میں ہے ہماری عبادت کرو یہ قوم نے اپنے طرف سے باطل عقیدہ گڑھا ہے ما قلت لهم نہیں کہا میں نے ان کو الا ما امرتنی مگر تو ہمیں حکم دیا تھا بہ اس کے ساتھ ان عباد اللہ کی بندگی کرو رب و ربکم جو میرا رب ہے تمہارا اور رقیبہ رہے ان پر وہ شہید اور تو ہر چیز کا علم رکھنے والا شہید ہے گواہ ہے ہر چیز پر شہادت علا ملغ اللہ شہید یہ تیرے ساتھ ہے اللہ مجھے حکم دیا تھا میں اس کے پابند تھا وہی حکم ان کو دیتا رہا جب مجھے اٹھا لیا اس کے بعد مجھے نہیں معلوم تجھے پتا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا ہے اب نبی کا انداز دیکھو کہ وہ اپنے قوم کے بارے میں اللہ کے ساتھ کتنا مطالبات لگے میں رہتا ہے کہ مطالبات منوائے اللہ تعالیٰ سے کہ ایک امت کو کچھ خیر پہنچ جائے اپنے امت کے ساتھ کتنے خیر خواہ ہوتے ہیں تو وہ تیرے بندے ہیں لهم اگر تو ان کو معاف کر دے تو غالب ہے حکمت والا ہے اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے انداز میں کلام کرنا کہ اللہ کی رحمت کو اپنے امت پر متوجہ کر دے اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تو عزیز ہے تو زبردست ہے تو غالب ہے لیکن اگر معاف کر دے تو تو حکیم ہے تیرے ارکام میں حکمت ہے قال اللہ اللہ فرمائے اللہ تعالیٰ نے یوم جن ہے وہ دن فائدہ دے گا سچ بولنے والوں کو سکھ ان کے سچ سچ کیا ہے اللہ کے توحید سچ کیا ہے نبی کی رسالت سنت جھوٹ کیا ہے شرک جھوٹ کیا ہے بدت آج مشرقین کو مبتد عین کو ان کے جھوٹ سے نقصان ہوگا مواہدین کو متبع سنت رہنے والوں کو ان کے سچائی کا فائدہ پہنچے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آج میں نبی کے کہنے پر اس کی امت کے مستقین کو ماف کر دوں یہ تو انصاف نہیں ہوگا آج تو انصاف کا فیصلہ ہوگا لَهُمْ جَنَّةُن تَجْرِمِن تَحْتِهَا الْأَنْحَارُ وَخَالِدِينَ فِيهَا اَبَدَا ان کے لئے باغات ہیں بہتے ہیں نیچے اس کے نیرے ہمیشہ رہیں گے اس میں رضی اللہ عنہم ورضوانہم راضی ہوا اللہ ان سے راضی ہو ہوئے وہ اللہ سے آج اللہ نے ان پر رضامندی کا اعلان کیا اور وہ بھی اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے رحمت کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں میں اللہ سے انتہائی راضی ہو گئے ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے جیسے کہ صورت احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ فقت فاض فوزیم فوز عظیم ان لوگوں کو ملے گا آج جنہوں نے رسولوں کے اطاعت کی ہے ہر امت کا نتیجہ آج صرف اور صرف اللہ کے توحید پیغمبر کے اتباع کی وجہ سے وہ یہ صورت اختیار کرے گا کہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی السَّمَاوَاتِ اللہ کے لیے بادشاہ ہو کے ہیں وہ مافی ہننا اور جو اس کے میں ہے آسمان زمین اور وہ مافی جو کچھ اس کے اندر آئے سب پر ملکیت اللہ کا ہے وہ والا کل نشین قدیم وہ ہر چیز پر قادر ہے اب اس کتنے طویل عنوان میں احسان سلاط وسلام سے اللہ کا مکالمہ یہ میرے احسانات یہ احسانات لیکن ان تمام احسانات سے تجھے الوحیت کا درجہ نہیں ملا ہے آبودیت کے درجے میں رہا ہے تو میرا بندہ ہے میرے بندگی کے اندر تیرا مقام ہے اور پھر ان لوگوں کا نتیجہ اللہ تعالی نے آخر میں ان کے رضامندی کا اعلان قرآن و سنت کی طرف یہ دعوت ہے کہ نجات کے لیے رستہ اگر ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی کتاب میں ہے اور اس کے بھیجے ہوئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہے اور ملکیت اللہ سبحان و تعالی کی ہے اصلۃ والسلام کی ملکیت نہیں ہے اس کے والدہ مریم کے ملکیت نہیں ہے اور قدرت نہ مریم کے پاس ہے نہ علیہ السلام کے پاس ہے بہو آلشین قدیر ہے یا سورت کے آخر میں ان کے عجزی اور تمام مخلوق پر اللہ کا قدرت کا حاوی ہونا ہر چیز کا ملکیت ہونا یہ مکمل اللہ کے توحید کا اظہار ہے آخر میں اس سورت کے خصوصیات اللہ سبحان تعالیٰ نے اس صورت میں تفصیلی رد کیا ہے غیر اللہ کے نام پر حلال اور حرام کرنا نمبر دو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کی تفصیل نمبر تین وعدوں کے توڑنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا سخت واحد نمبر چار جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے آہت کو توڑتے ہیں ان کے ان عادتوں کے بارے میں اللہ کا اظہار کہ یہ کبھی اعمال ہے انتہائی اللہ کو ناپسند نمبر پانچ وہ پانچ طریقے دعوت کے جو اس صورت میں اللہ نے ذکر کی ہے تبلیغ کے لیے دعوت کے لیے نبی سرات السلام کے حوالے سے ما لغما کا رب اور عام لوگوں کے لیے جو لوگ دعوت نہیں دیں گے ان کا انجام کیا ہوگا ربان رب یوں ان کو چاہیے کہ لوگوں کو روک لے برائیوں سے روک لے اچھائیوں کی دعوت دے نمبر چھ شراب جوا کھیلنا یہ حرام ہے اللہ نے صورت میں آیات نبے میں حرام کر دیا ہے نمبر سات اللہ تعالی نے جو چیزیں حرم میں حرام کیے ہیں حرمت کے حالات احرام کے حالات میں حرام کیے ہیں ان سے بچنا نمبر آٹھ فرمایا کہ کفارے کی قسم یا تو غلام آزاد کرنا ہے یا تین روزے ہیں یا دس مسکنوں کو کہاں کھلانا ہے قسم کی صورت میں نمبر نو علم غیب امبیا علیہ السلام کے پاس نہیں ہے اس لیے وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں معلوم ہماری امتوں نے دین مانا کہ نہیں مانا تجھے پتا ہے نمبر دس ایسے معاملات میں بحث کرنے سے منع جو اسلام کے لیے شریعت کے لیے اس میں ضرورت نہ ہو بے ضرورت باتوں میں مباحثے کرنا اس لیے کہ اس قسم کی باتوں میں لگ جانے سے دینی امور سے انسان دور چلا جاتا ہے سورت الانعام مکی صورت ہے ماقبل کے ساتھ اس کا تعلق پہلے صورت میں اللہ رب العالمین نے رد کیا شرک اعتقادی عملی تو اس صورت میں اللہ رب العالمین اس کے ذریعے دلائل عقلی دلیل کے ذریعے سے نقلی دلیل جو انبیاء کی طرف سے منقول ہے اور وہ دلیل جو اللہ اس نبی پر وحی کے ذریعے سے اتارتا ہے دلائل اقلی نقلیہ وحیہ اس کا تذکرہ نمبر دو پہلے اللہ نے توحید ثابت کیا تفصیل کے ساتھ اب اس صورت میں اللہ تعالی دعوت کی تعلیم دینے کے طریقے بتاتا ہے اور دعوت کے ذریعے سے جو انسان پر مشکلات آتے ہیں وہ مشکلات سے گزرنا پڑے گا نمبر تین پہلے صورت میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ ماں غیر اللہ اجمالی طور پر یہاں پر اس کی تفصیل ہے کہ غیر اللہ کی نظر اس کے طریقے لوگوں نے کیا بنائے تھے نمبر چار پہلے صورت میں اللہ رب العالمین نے رد کیا غیر اللہ کی چیزوں کے لیے جو چیزیں لوگوں نے حرام کیے تھے اپنے اوپر اب اس میں بعض اس کی قسمیں اس کا ذکر ہوگا جہالت کی رسمیں نمبر پانچ پہلے صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرقین پر رد کیا جو سالح بندوں کی عبادت کر رہے تھے اسلام کی عبادت مریم کی عبادت اب اس صورت میں رد ہے شرک کے تمام قسموں پر اور تمام مشرقین پر رد ہے جو فرشتوں کے جنوں کے تاروں کی عبادت کرنے والے تھے نمبر چھ پہلی سورت میں اللہ رب العالمین نے دلیل نقلی عیسا علیہ سلاد سے بیان کیا فقط اکیلے تو ابراہیم اب علیہ سلاد سے دلیل نکلی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء علیہ سلاد سے سترہ دیگر انبیاء ان کا ذکر اٹھارہ نبیوں کا ذکر ہوگا توحید پر استدلال کے لیے نمبر آٹھ نمبر سات صورت معاہدہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وفا کرو وادوں کا تو اس سورت میں اللہ رب العالمین وضاحت کرتے ہیں یہ بھی تو وعدے ہیں اس کا لحاظ کرو نمبر آٹھ پہلے سورت میں اللہ تعالیٰ نے دلیل نقلی پیش کیا تو اس میں آپ اس کی دلائل کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ اور اللہ کے معرفت نمبر نو پہلے صورت میں اللہ سبحان تعالیٰ نے علم غیب کی نفی کی تمام انبیاء سے اور خاص کر عیسیٰ علیہ السلام سے تو اب اس صورت میں علم غیب کا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی اور ساتھ میں اس کی قدرت اور تصرف کے بارے میں نفی کہ اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے کوئی قدرت نہیں ہے نمبر دس صورت محضہ میں دعوت ایمان کی طرف کتاب کو اس صورت میں دعوت ہے تمام اہل شرف کو اور کفر کرنے والوں کو توحید سے جو منکر ہے اور اللہ کے فری رسول سے منکر ہے قرآن سے منکر ہے قیامت سے منکر ہے سب کے لیے دعوت فکر ہے کہ اس حق بات کو مان لو اس صورت کا عنوان ہے اللہ کے توحید کو ثابت کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت میں ربا بہم کرنے والا ہے الحمد للہ تمام بنایا اس نے اندھیرے اور روشنی ثم اللہ قبر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ لوگوں کو برابر ٹھہراتے ہیں, شریک ہیں اللہ پیدا من شریک ٹھہراتے ہیں وہ وقت معین ہے, ہے مقرر ہے وہ صلاح کے پاس تم تم ترون پھر تم شک کرتے ہو قرآن کریم کو چار حصوں میں تقسیم کرو پہلا حصہ الحمد سے ہم نے شروع کیا یہاں ختم ہو گیا دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے الحمدو کے ساتھ سورت کہاں پر ختم ہو جائے گا اور پھر تیسرا حصہ شروع ہوگا وہاں پر الحمد کے ساتھ اور سورت صبح پر ختم ہو جائے گا پھر سورت صبا سے الحمد کے ساتھ چوتھا سا شروع ہو جائے گا وناس پر ختم ہو جائے گا گویا کی اس ترتیب سے ایک چار سے قرآن ہے تو یہ ابھی ہم چوت دوسرے حصے میں داخل ہو گئے اس میں اللہ رب العالمین نے جیسے پہلے شروع میں ہم نے الحمد سے اللہ کے توحید کو ثابت کیا کہ الحمد کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام قسم کی شرکیات کا رد اور اپنے لی توحید کے تمام اقسام ثابت کیے یہ خالص اللہ کے لیے حمد ہے اندھیروں میں جائیں گے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اتنے واضح دلائل کے بعد جسمان بھی اللہ کی زمین بھی اللہ کی روشنی اور اندھیرے بھی اللہ نے پیدا کیے پھر لوگ روشنی کو چھوڑ دیتے ہیں توحید کو شرک کے اندھیروں میں جا گستے ہیں وہ کیا ہے رب بھی ہم رب کے ساتھ مخلوق کو برابر کرتے ہیں پھر اس پر اللہ رب العالمین نے دلیل پیش کیا کہ دیکھو وہ اللہ کون ہے اس کو پہچان نہیں سکتے ہو خلقکم من منترین جس نے تم کو مٹی سے بنایا یہ تو واضح دلیل ہے تمہارے پاس پھر اس نے تمہارے بارے میں فیصلہ مقرر کر دیا وقت کا یہ اس وقت تک رہے گا وہ اجل ام سما وہ اجل وہ وقت مقرر ہے اللہ کے پاس ہے ثم پھر بھی تم شک کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں اللہ کی ربوبیت میں اللہ کی الوہیت میں یہ تو عقلی دلائل سے بھی بات ثابت ہے تمہارا وجود اس بات کے گواہ ہے اس میں شک کرنے کی کیا ضرورت ہے